بیٹھے ہو, ہو میں ترتیم شہید رحمہ اللہ کا آخری انگوٹھا شریف مرتدہ فانسی دے مہلے آخری انگوٹھا لوگ یہ انگوٹھا شریف کا نشانگ اچھا سڈے محفل کے مہمان خوشوشی حکومت ہونی اگریز کی فرق اس طرح کی پہنگولی تھن ہوا لے ...اہاں. ...اہاں. ...اہاں. ...اہاں. ...اہاں. اگر حکومت انگریز نہ ہوتی تو عاشق پھٹے نہ لگنے سزا ملتی آشکا سزاوا ملتی گستاخ محفوظ خارج جان یا پھر جہنم جانے کو کوئی سڈا مومن مسلمان انہوں جہنم واسل ہے یہ دلیل اے اس بات دی قانون اہی ہے نظام اہی ہے ہاتھ بدلن پہلے چھ ہوں کال پتہ ہے اصل شا نظام ہوتا ہے ہاتھ نہیں ہوں اصل شا نظام ہے خیر میں آخیا ہے عجیب گل ہے ہوں اے پوچھو جی حکومت برج دے نام لکھی کھڑی ہے اے اور سے قانون نظام نال متفقن یا اس نو ظلم دیں یہ متفقن تے میں پوچھنا اعلان تیو عجیب پاگل پھدوں جے جدوں ایک نو تسی مجرم بنا کے سزا دتی تو اس نو شہید لکھن دا کے مقصد اے مطلب شہید تے تا ہوسی تسا کافر یا ظالم تسا یزید حسین گال ٹھیک بنتی نا ورنہ شہید لکھن لگے تو بنتا ہوں بھی اپنے ہاتھ سا سمنی مارن مار باہر لکھنے میں شہید ساق وہابے کے خلاف بولن دی لوڑ ہے وہ تے آپ کھڑے بولیں گے انتی کیوں جو جسا جہاں بندہ ماری ہو شہید ہے خیر یہ تے لطیفہ میں دی شیطانی تے منافقت دا تے جہالت کا لان ادا تیش کرنا سی کہ لان تھی نے منافقت نے انہوں نے اہ کر دیتا ہے کہ منافقت کر دے ہیں، سوچ دے بھی نہیں ایسا ادے کی ہیں باقی سب تو اول میں غازی صاحب کازی احمد شیر نیازی اللہ تعالیٰ نو دیر پا رکھے اور اللہ تعالی نو استقامت بخشے اور اللہ تعالی اس شریر جگ کے شرت فتنے تو انہوں محفوظ رکھا یہ میں شکریہ ادا کرنا اینا اپنے قیمتی وقت چانو وقت دیرا مقصود اتے مدم کرف جناب دوست آ باپ جہے ہیں انہوں زیارت کرا کے اپنے دل کے اندر ایک دینی حمیت اور غیرت خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیرت اور حمیت کا جذبہ جڑا ہے تازہ کرنا مخصوص جذبہ تو انشاءاللہ شاء ہے لیکن بیدار کرنا ایک مقصود سی کہ تاکہ بیدار ہو جائے میں اس مختصر جے جی شکریے تو بعد خلل نہ پاؤ اس مختصر شکریہ تو بعد میں گزارش ایک پاکستان دی گستاخانہ کا فرانہ ایک تاریخ جڑی نا اس تو مختصر آگاہ کرنا چاہتا عجیب بات ہے پاکستان دی اس پینسٹھ سالہ تاریخ دے اندر اگر تستاخان دی لسٹ ملے گی فہرست ملے گی یا ملے گی اللہ تعالی دے گستاخان دی یا ملے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخان یا ملے گی سوا لکھ امبیال احمد سلام دے گستاخان یا ملے گی صحاب کرام دے گستاخان یا ملے گی اولیاء کرام کے گستاخان اس لانتی تاریخ دے اندر مستر جناح گستاخی تاریخ دے اندر باب دے دے لفظ دے دے نظر نہیں آئے گی <سؤال> میری گل تو میں خرصوصان گاضی صاحب دی توجہ اس پاس کرانا چاہتا اس کی وجہ یہ ہے بزرگان نے دین فرماند کہ میں آلم نہیں اللہ تعالی او جی. لما حقانی ربانی جوڑیا کا نا چیز نو خادم رکھے تو بڑی گل ہے لیکن اتنا ہے کہ وراست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس نو پیش کرن دے اندر کچھ نہ کچھ نا چیز کے کندھیا بوجھ ضرور ہے اس نال ارد پیا کرنا اس واسطے ارد پیا کرنا کہ حدیث شریف ہے حدیث شریف ہے قیامت والے دن علماء حقانی ربانی دے کلم مبارک لکھن والے دی سیاہی شہدان دے خون تلے گی پھر سنو فرمان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم علماء حقانی ربانی دے قلم دی سیاہی شہیدان شہید غازی المدین شہید دے خون پتہ نہیں کڑے کہڑے شہیدان دے خون علماء حقانی ربانی دے قلم دی سیاہی دے نال پلن گے۔ صدقی مطلب ہے جدوں کسے شے نو کسے نال تولیا جاندا برابر کرنا مقصود ہوندا ہے۔ مقصد اے وے اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر شہید دا خون اک منے لیکن عالم دا خون نہیں عالم دا قلم او ہک منے رکھیا جائے گا تاکہ چل چلے کہ رب تعالی دی بارگاہ نال شہید دی برابری کتوں ہونی ہے دے خون تے سیاہی پہ برابری ہو اس دی وجہ بزرگ لوگ فرماند سنو علم جہاد قلم کلم کا شہید دا جہاد اپنے ہاتھ نال او اے اپنی جان دا جے نظرانہ پیش کردہ نا تو اپنی فکر دا نظرانہ پیش کرتا اپنے علم دا نظرانہ پیش کرتا ہے کر کے جیڑا شہید ہندہ ہے ایدی گردن توق اصل عالم دا ہندہ کیوں کہ اگر او نا درسین دا انج درجین جہاد تے شہادت دے تے اے بچارہ حاصل کی میں کریں دا او آگاہ کی تے ہی سانگے او کو نبیین دا بارے تھا کیا گئے امبیا علیہ السلام خود نہیں میدان چ لڑے وہ پچھا باندھ اگلے لڑتے کیوں جو تے سارا کرنے پچھو اس سے لڑا بھی جا فوج دا امیر ہوں جی آپ اگوں ہو کلوے تے فوج تے گئی فوج دے امیر نو پیچھا لا پ اور سعادت شہادت شہادت اگلے انو اتا کرد آلم گردن شہید کا توک خون نال اس نے خون دی قربانی نال, ایسنو کلم نال ازاد ہو کے لکھن کا موقع ملتا احسان دونوں پاسے میں اگر مجاہد قربانی نہ دیں دے, دے صحاب کرام تو امام اعظم ابو حنیفہ کو لکھنے کا موقع نہ ملتا پہلے مجاہد صحابہ کرام کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی مبارک تبلیغ میں مصروف نظر نہیں آتی وعد و خطابات میں نظر نہیں آتی صحابہ کی زندگی مدارس اسلامیہ کی تعلیم میں مدارس اسلامیہ کی جناب جی تعمیر میں مصروف نظر نہیں آتی وہ ہمیشہ جہاد میں مصروف نظر آتے ہیں اور اگر تعلیم کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا تو دوران جہاد چل رہے ہیں لوگوں کو ساتھ ساتھ حدیثیں سکھا رہے ہیں زندگی نبی پاک کی عملی بتا رہے ہیں <تصفح> یعنی تعلیمات اسلامیہ سے روشناس بھی کر رہے ہیں ساتھ میں جہاد بھی کر رہے ہیں ہما وقت ان کی زندگی سراپا حرکت تھی سکون نام کی چیز ان مجاہدین پر حرام تھی اب اتنا اندازہ لگائیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اسلام کے وہ مجاہد جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے حضرت سیدنا خالد بن ولید فرماتے ہیں یار مجھے تو قرآن پاک پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا جہاد میں مصروف رہتا ہوں قرآن کی تلاوت کا موقع نہیں ہوتا جہاد جو ہے یہ علماء عبادت گزار درویش عوام الناس جتنے مسلمان ہوتے ہیں ان کو آزادی سے رہنے کا موقع دیتا ہے اگر جہاد نہ ہو تو کافر کسی کو کسی کو بھی روئے زمین میں سکون کے ساتھ اپنے دین پر نہ چلنے دے کافر یہ ایسا ایک لانتی انسر ہوتا ہے تعنات میں یہ اتنا لانتی جراثیم جرسومہ ہوتا ہے اس کا کام ہے جیسے جرسوما بدن کے اندر پھرتا رہے ہیں جی بدن کو مریض کرتا رہے اس کی فطرت میں ہے کافر کی فطرت میں ہے لوگوں کو ستانا ان کو کافر بنانا ان کی عزت آبرو کو لوٹنا وہ وحشی درندے کی طرح ہوتا ہے سانپ کی طرح ہوتا ہے اس کو لطف و سرور آتا ہے ڈسنے میں کافر اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کاتل کاتل المشرقین حتہ لاتوں فتنا فرمایا مشرقوں کافروں سے لڑو فتنہ ختم ہو جائے فتنے سے کیا مراد ہے کفار کی حکومت کیوں کہ وہ تمام جرائم کی جڑ ہوتی ہے کفار کی حکومت تمام جرائم کی تمام فتنوں کی جارت فتنہ یہاں پر نکر آیا ہے تنوین جو ہے وہ عظمت کی ہے جس کا مطلب ہے فتنت ال کیا مطلب کہ کافروں سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ عظیمہ ختم ہو جائے فتنہ عظیمہ ان کی حکومت ہے بیشت بیشت بیشت کیوں کہ اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں کیا پیدا ہوتے ہیں اور فتنوں سے جرائم بنتے ہیں جرائم وہ ہوتے ہیں جن پر سزائیں ملتی ہیں فتنے وہ ہوتے ہیں جن سے جرائم پیدا ہوتے ہیں پیدا ہونے کا سبب ہوتے ہیں اور فتنہ عظیمہ کون ہوتا ہے کفار کی حکومت جن سے سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں کیا پیدا ہوتے ہیں سمجھ نہیں آئی گل اللہ اچھا دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے ملک میں کفار کی حکومت ہے آج سے نہیں ہمیشہ سے انگریز چلا گیا نظام چھوڑ گیا یہ کوئی مائی کلال نہیں کہہ سکتا انگریز چلا گیا اور نظام بھی لے گیا رام ہی چلا گیا حرام زادے چھوڑ گیا اب ان کی اس لانتی شیطانی حکومت کے فتنے عظیمہ ہونے کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں اور پھر لطف کی بات یہ ہے سنو لطف کی بات یہ ہے کہ انہیں کے قانون کے حوالے سے کرتا ہوں بات ان کے قانون میں کسی کو قتل کرنا کیا ہے جرم ایسے ہے نا تمہارے پاکستان کے قانون میں کسی کو قتل کرنا کیا ہے جرم باتیں طویل ہے میں مختصر کروں کسی کو قتل کرنا کیا ہے اچھا اب یہ بتانا ذرا غور سے کسی کو قتل کرنا جرم ہے لیکن قتل کے جتنے اسباب ہیں ان کے بندوبست خود حکومت کرتی ہے اور وہ حکومتی فرائض میں شامل ہیں موٹی مثال دے کر سمجھاؤں دیکھیں عورت کے ساتھ زبردستی زنا جرم رضامندی کا تو جرم ہے ہی نہیں نا کیونکہ پاکستان ہے نا جی جی رضام کے ساتھ زنا وہ تو قانون میں شامل ہے لیکن جبرن زنا وہ اور پھر زنا کر کے عورت کو مار دینا اور جرم ہو گیا اب بات کو سمجھنا عورت نکلی باہر بے پردگی ایک فتنہ ہے بولو بے پردگی کیا ہے فتنہ ہے عورت غیر عورت غیر عورت اور مرد کا اختلاط اور میل جول ایک فتنہ ہے جیسے بھیڑیے اور بکری کو جمع کرو تو بکری کی ہلاکت یقینی ہوگی کتے کے سامنے گوشت رکھو گوشت کو کھا جانا یہ کتے کی فطرت ہے اور یقینی ہے کہ کر سکتے ہو بے بے کہ وہ ڈر کے خدا کا خوف کر کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا اسی طرح جب غیر عورت کسی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اس کا بے آبرو ہونا یقینی ہے میرے بھائی الخر حکم ال کل کل محدود یہ اصول ہے میں سے ہیں تمام دنیا کے ساتھ زمانیں گے کہ تھوڑے پر حکم نہیں لگ. تھوڑا جو ہے نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے بات بہتوں کی ہوتی ہے زیادہ کی کیا مطلب حکم ان پر لگتا ہے مثلاً اگر کسی گاؤں میں ایک دو چور ہیں باقی سب شریف ہیں وہ چوروں کا گاؤں نہیں لگے گا شریفوں کا لگے گا ایسے ہیں اور اگر چند آدمی دس آدمی بیس آدمی گنتی کے شریف ہوں باقی سب چور ہوں تو وہ گاؤں چوروں کا نام مشہور ہو جائے گا کہ نہیں ایمان سے بتا چوروں کے نام منسوب ہوگا کہ نہیں سارے گئے ہوئے پینڈ ہی چوران گئے ہوئے حالانکہ بچے بھی تے ہیں جہے حالے چوری دا شعور بھی نہیں رکھتے کہ نہیں ہے اور دیکھو عورت انگریز کے قانون چورت کی آزادی قانون ہے ہر تھان سے بے ہر چوک چ بے بلکہ ان کرو بھی بندوبست سڑکوں کے اتنی پائی کھڑے اتو چڑھیا پیا جی ویکے ٹی وی اسی طرح ہر پاسے دعوت زنا ہے بات سمجھنا ہوئے اس کو भी کیا भी کہتے ہیں اس کو دعوت جنا کہتے ہیں یہ تغاوی زنا ہے اسباب زنا ہے اسباب زنا اب بات کو سمجھنا اسباب زنا کو سمجھنا یہ لوگوں کا حق اور آزادی ہے اور جب زنا پیدا ہو جبرن کہ نہیں مانی تو اٹھا لی اٹھا کر پانچ پانچ نے تین سال کی لڑکی کے ساتھ زنا کر دیا مار دیا اب جرم ہے بات کو سمجھنا کافر کے قانون میں اتنا بڑا فتنہ وہ تو آزادی اور حق ہے اور جب اس فتنے سے جرم پیدا ہوا جو لازمی نتیجہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اسباب کسی چیز کے پیدا ہو جائیں پھر مشب نہ آئے کسی کو زہر کھلا دینا پھر کہنا مرنا نہیں ہے کسی کو آگ میں ڈال دینا پھر کہنا جلنا نہیں ہے کسی کو نشے پہ لگا دینا پھر کہنا جہاز بننا نہیں ہے یہ مطالبے صحیح ہیں ان <تصفح> باتوں کو ایک طرف رکھو میں اپنے نشست کی مناسبت سے اب بات کرتا ہوں اور ان کتنی کے بچوں کا بتاتا ہوں کہ کیسے ان زادوں نے دنیا میں ہر فتنے کو کر رکھا ہے اور کتنے کے بچے پھر آگے سے ڈرامہ رچاتے ہیں جب کوئی جرم پیدا ہو جاتا ہے جو لازمی نتیجہ تھا منتھی تو اب اس پر یہ حرکت آ جاتی ہے قانون آ جاتا ہے اٹھاؤ پھینکو تاکہ ان کی ذلت خواری پیسہ عزت وہ اسی طرح لوٹتے مارتے ہم رہے پچیس پچیس سال یہ جی جیلوں میں رہے ہیں جی تو یہ دونوں ستم پھر ہمارا جاری رہے اب میں پوچھتا ہوں ایمان سے بتا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستا چلو ایک طرف رکھ لو مسٹر جناح کے خلاف بولنا چلو میں جانا نہیں <سط <سط <suppression> اگر مسٹر جناح کے پجاری مسٹر جناح کے متی مسٹر جنا کے ماننے والے ٹٹے پوش ان تٹ پوشوں کو اگر یہ پتا چلے فلاں شخص مسٹر جنا کے خلاف بولتا ہے لیکن اس کو کچھ نہیں کہا جاتا اس کو وہ لڑنے پر آمادہ ہوں گے کہ نہیں بول جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کو بکواسیں کی جائیں تو کسی غازی کا کسی مومن کا غازی بننے کے لیے جی کرے گا کہ نہیں کھولتے نہیں جی تو سب کا کرے گا کیونکہ اگر جی نہ کرے تو وہ کافر ہو جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل کے اندر جہاد کی تمنا کبھی پیدا نہ وہ منافقت کی موت مرتا ہے کس کی موت مرتا ہے اور ان سکولی کا ان سکولوں کا کیا کریں گے جو جہاد کو کہتے ہی دہشت گردی ہیں آخر ہمارے اقبال تڑپ اٹھے انہوں نے کہا کتے سکولی شرم نہیں آتی انگریز بم لے کر دنیا پر لڑتا رہے تو یہ دہشت گردی نہیں اور آگے تھے مسلمان اگر اٹھ پڑے تو دہشت گردی بن جاتا ہے اسلام کو دہشت گرد اقبال کہتے ہیں حق سے اگر غرض ہے حق سے اگر غرض ہے تو سیبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر اسلام کا محاسبہ ہماری کتی قوم کہتی ہے اے مولوی کا مول حساب کرنے والے لکھان دس گنجے ججا فی دفیا جٹواری پٹواری جدو لگتا ہے تو مرلہ نہیں ہوں گا جدو فارغ ہوتا تو مربے نہیں مربے نہیں گنے جاندے سرکار وہ جرائم دن دیاں قطار جڑے قوم جرم کرتے ہیں اگری مان دس کوئی لانتی نام لینا مولبی کھا گئے سڈا اقبال ویکھن دیا سے کتیا لانتیا سورا تینو ہجا نہیں آتی دلیا جدوں بھی گننا مولبی کا گننا یہاں بھن جکا کیوں نہیں گننا غرض ہے ہے کیا یہ بات تو حق پرستے پرست میں حق کی گل کرنا میں سرکار کسی دن ڈرا پوس دے کے تھی بولنا اتنے موت حق سے ہے تو سیبا ہے کیا یہ بات حق کی طرح مقصود ہے لانتی ہے تو پھر ایک گل سوڑی لگتی اسلام کا محاسبہ یورپ سے در گزر پاطل کے فال فرقی باطل کے فالو فرقی حفاظت کے واسطے پر گال سنو میں ایک مثال دے کے توجھا سمجھا راضی صاحب کے لیے توفہ ہے لاچی کی طرف سے کیوں جذبات ہیں لیکن جذبات کو ایک اسلامی سمت رخ پر ڈالنا یہ ہمارا ہی کام ہوتا اگر یہ سمت ہم سیدھی نے رکھے ایمان سے کہتا ہوں لوگ ایک دن کے اندر برباد کر دیں है? یہ سمت سیدھی رکھنا یہی یہ راہبر کا کام ہوتا ہے رخ سیدھا رہے رخ غلط نہ ہو جائے راستے میں پتہ نہیں کتنا تند ہوتے ہوائیں ہوتی ہیں کہاں کہاں منافق بیٹھے ہوتے ہیں کوئی ملہ کے روپ میں کوئی پیر کے روپ میں کوئی کے شکل میں وہ پیسے لے لے کر کون کون سی لالچیں کون کون سے جھانسے دے کر انسان کے ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا وقت آئے گا جنت کے دروازوں پر جہنم کی طرف بلانے والے بیٹھیں گے جنت کے دروازوں پر بیٹھ کر لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے کیا مطلب نام اسلام کا ہوگا دعوت کفر کی ہوگی نام اور دعوت کفر ہاں کی ہوگی خیر کیا بات کر رہا تھا سمت سیدر لاہبر کا یہی کام ہے مثال با سے بات با باطل کے فاشیر بہت اچھی باطل کے فال و فر حفاظت کے واسطے مثال ایک دینا چاہتا تھا وہ افزین میں آ گئی تین مکھییں قدرت نے بنائی اجازت ہو تو کہوں اور پیام اور میرا پیام اور ہے میں نے غازی صاحب کو اس دن ارد کیا تھا یہ بندے مارنا ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے گھوڑا میں بھی دبا سکتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ ہماری نظر اتنا وسیع ہے کہ ہم نے دیکھا تو یہ جہان ہمیں سکولی گستاخان رسول سے بھرا ہوا نظر آیا تو ہم مجبور ہو گئے کس کس کو ماریں اب ہم اس تحیے اور قصد اور عزم کے ساتھ بیٹھ گئے کہ اب کوفر اور گستاخی کو مارنا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اور کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے یہ باتیں یہ باتیں دل سے نکلیں گی ان اللہ اور جو دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پہن ہی طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اب بات کو سمجھنا بات کو سمجھنا یہ کوئی چیز نہیں ہم کفر اور گستاخی کو مارنے کے لیے بیٹھے ہیں. بات کو سمجھنا ایک ہے گستاخ کو مارنا ایک ہے گستاخی کو مارنا ایک ہے کافر کو مارنا ایک ہے کفر کو مارنا جب تک کفر گستاخی رہے گستاخ اور کافر پیدا ہوتے رہتے ہیں پھر کوئی مارنے والے جن کو قدرت کی طرف سے توفیق نصیب ہوتی ہے سعادت ہاتھ پکڑتی ہے تو ان لانتوں کو واصل جہنم کرنے کے لیے اٹھ پڑتے ہیں توفیق مل جاتی ہے لیکن بات یہ ہے جب تک کفر و کافری گستاخی زندہ رہے تو گستاخ کافر پیدا ہوتے رہتے ہیں اگرچہ مرتے رہیں یہ ایک اور بات ہے ارے میرے بھائی جب کفر و گستاخی ختم ہو جائے پھر گستاخ پیدا ہی نہیں ہوتے مارنے کی ضرورت ہی کیوں بھائی ارے بھائی وہ آپ کے پاس کون سا منصوبہ ہے جس کی وجہ سے یہ کفر و کافی قتل ہو جاتی ہے کفر و کافری گستاخی ختم ہو جاتی ہے سن لو وہ نظام میں مستفی ہے وہ کیا ہے پرا نہیں جو بنوا سکتے تو رکھ لو تھے چلو نظام کافر کا ہو عزت کافر کی محفوظ ہوگی رسول اللہ کی اور تیرے گھر میں جہاں تیری چلتی ہو وہاں ممکن ہے کہ تیرے دشمن کی عزت ہوگی پتا نہیں یار کہاں سوتے ہو کہاں اٹھتے ہو کہاں جیتے ہو کیوں عقل جواب دے گئی تمہارے اندر سے ایمان سے بتا گھر تیرا ہو گھر جہاں تیری چلتی ہو وہاں پر تیری عزت ہوگی یا تیرے دشمن کی کیسے ممکن ہے نظام کافر کا چلے بہن چود انگریز کی اور رسول اللہ کی محفوظ معفول ہوتے ہیں پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ غازیوں کو سزائیں ملتی ہیں کیوں نظام ان کا میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا اب پھر کر دیتا ہوں ایک جج نے چھوڑا عیسائی اس نے خود گستاخی نہیں کی تھی جج نے گستاخ کی حمایت کر کے گستاخ بنا تھا یہ خود تو گستاخی جج نے نہیں کی تھی گستاخی کی تھی عیسائیوں نے جج نے رہا کر کے حمایت حمایت کے سلے میں مجرم ہو گیا کہ نہیں میرا اگلا سوال یہ ہے کہ گستاخ کا ایک حمایتی مجرم ہوتا ہے یا ہر حمایتی مجرم ہوتا ہے بتائیں ہماری بات دل میں اترے دل کہے گا بس بھائی لٹ گیا لٹ گیا دنیا کسی کے اندر جرت تو ہماری بات کو غلط ثابت کرے ہم اس کے ہاتھ پر تعبہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں ہم انانیت پسند نہیں ہیں ہم متخب میری بلیفس نہیں ہیں ہم حق کے متلاشی ہیں حق کے آگے بچنے والے ہیں بات کو سمجھنا گستاخ رسول کا ایک حمایتی مجرم ہوگا گستاخ رسول ہوگا یا ہر حمایتی اب میں پوچھتا ہوں ان کی حمایتی مثلا ایک جج کی بجائے اس کو اٹھا کر دوسرا بٹھا دیا جاتا تیسرا بٹھا دیا جاتا چوتھا بٹھا دیا جاتا پانچواں بٹھا دیا جاتا سارے ججوں کی بارو باری وہاں پر ڈیوٹی لگا دی جاتی اور اسی طرح آڈر آتا کہ ان کو چھوڑنا ہے بتا کون ہوتا ججوں سے جو انکار کرتا جب حلف اٹھاتے ہیں تو ہر ایک حکومت کی مکمل حمایت کا ہرف اٹھاتا ہے یا نہیں بدنظیر تھی یہ جتنے تھے تھارے بات کو سمجھنا جو پکڑ کر ان کو اندر لے گئے وہ حمایتی نہیں تھے بدنزیر حمایتی نہیں تھی جتنے فوج والے ہیں وہ کس کا تحفظ کرتے ہیں ان کا ان کا ان کا وہ حمایتی باندھ کر گستاخ نہیں بنتے اور سنو جو جتنے بچے سکول میں پڑھتے ہیں بتاؤ یہ نوکری کے لیے پڑھتے ہیں یا اور مقصد ہوتا ہے? <س thirty> <سaki> <سaki> <سaki> اور نوکری کے لیے جب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ وہ قانون ہے جو آش کو تحفظ دیتا ہے آشکوں کو موت دیتا ہے پھر پڑھ رہے ہیں بتا وہ جب وہ اس حکومت میں شامل ہونے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو حکومت کی تمام حکومت کی تمام تر جو مشینری ہے اس کے ساتھ وہ متفق ہو کر پڑھ رہے ہیں یا مختلف اور مخالف ہو کر پڑھ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں ایک اور بات کرتا ہوں جج نے جو چھوڑا وہ آئین اور قانون کی شک کے مطابق چھوڑا یا شک کے خلاف شیک کے مطابق اب چھوڑنے والا تو مجرم ہے جس قانون کی شیک پر چھوڑ رہا یہ قانون مجرم کیوں نہیں آگے یہ سمجھ سو ہوں جڑا قانون اتنا گستا خیر رسول ہے اس قانون کے لیے جو تعلیم ہے یہ گستا خیر رسول کیوں نہیں تعلیم نال ملا متفق <politique> آی آی تعلیم پیر متفق پڑھ کے پیر پوچھو بچا پہ وہ گستاخان چٹی آؤں کتے دا پوترا پھر لائی کھڑا تیرا گستاخ نہیں بنے گا تیرا گستاخ ہالے بنیا نہیں جو نیتان گستاخیے کر لے ایک آدمی ایک آدمی نیت کر لے کہ میں اتنے عرصے کے بعد گستاخی کروں گا وہ اب کافر ہو جاتا جس کتے کی نیت میں یہ ہے لگ گیا تے پھر وی ایسا گلامیاں کیونکہ کرنے ہیں تو کتے دا پتر ہونی کافر ہو گیا سمجھ لگی گل نہیں <utan> تو ہر حمایتی مجرم تو یہ سارے حمایتی کوئی عملن کوئی املن حمایتی کوئی نیتن اور قصدن حمایتی اتے تو بچی شہ کوئی میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آئے گا استو مسجد مسجد جو تیر پتھر ڈگے کسے منافق نے سیر جانا مومن ایک نہیں لگنا مسیح مسیت تو باہر کا کی حال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آئے گا بندہ سویرے مومن شام کافر شام مومن سویرے کافر اچھا بھائی یہ بتاؤ ایک آدمی خود ڈکیٹی نہیں کرتا بندے رکھے ہوئے ہیں ڈکیتی کے لیے ملازم رکھے ہوئے ان کو تنخواہ دیتا ہے وہ جاتے ہیں ڈکیتی کراتے ہیں یہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے بتاؤ شیف مجرم ہوگا یا نہیں ڈکیٹوں کا سرگنا کون وہ ڈکیٹ شمار ہوگا قانون پاکستان میں کیا وہ مجرم نہیں ہوگا کیونکہ وہ خود تو نہیں کر رہا بے چارہ کیوں بھائی اچھا جو اس کے ملازم ہیں وہ مجرم ہوں گے یا نہیں کیوں وہ تو آرڈر پر چل رہے ہیں ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی روزی کا مسئلہ وہ جانتے ہیں یہ دکیت ہے وہ جانتے ہیں ڈکیتی ہے حرام ہے ظلم ہے لیکن بتائیں کیا وہ اسی عذر اور بہانے کی بنا پر کہ ہم جی حضرت صاحب تو حرام سمجھتے ہیں یہ د کی ہے دا ہے مجھے پتا ہے سارا لیکن کیا کروں بچوں کی روزی کا معاملہ ہے ہم آرڈر کے پابند ہیں سرکار بس وہ مجرم ہوگا یا نہیں کیوں تو آپ پاکستانی ]solat. ملازموں کو مجرم کیوں نہیں سمجھتے بتائیں اگر وہ ڈکیٹ کا ملازم یہ و بہانا پیش کرے کہ محترم میں جانتا ہوں ڈکیٹ جرم ہے میں جانتا ہوں ڈکیٹ مجرم ہے لیکن ہماری ایک مجبوری ہے ہم ملازم طبقہ ہے روٹی بچوں کی بچے نکے نکے بچے ہیں پیٹ ہیں بتاؤ ہمارا کیا قصور ہے ہم نے تو صرف اب آڈر دیکھنا ہے یہ اوور بہانا بنا کر ڈکیٹوں کا ملازم چھوٹ سکتا ہے نائے نائے نائے نائے یہ بہانہ وہ ڈکیٹ بنائے سرگنا کہ میں خود تو نہیں گیا نا ثابت کرو میرا کہاں قدم آیا ہے حرام وہ قسم اٹھاؤ اگر کسی کے گھر میں میں نے ظلم کے لیے پاؤں رکھا ہو کتنی کا بچہ تو نے ایک پاؤں نہیں رکھا یہ ہزار حرام زیادہ ظالم جو بھیجا تھا ان کے پاؤں تیرے پاؤں نہیں ہیں سمجھ نہیں آئی یہی بہانہ آپ پاکستانی ملازموں کا سنیں گے جو کفر اور ظلم کرتے ہیں اور صرف آرڈر پر کہتے ہیں جی مجھے کوئی اگر کہ ہم جی اس کو سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی لانت ہے فلان اس کو کہیں گے یہ کہہ کر تو جہنم شری بھاگ سکتا جہنم تیری پکی ہے اب بتائیں بات کو سمجھنا فتنے کی بات کر رہا ہوں کہ انگریز نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بات کو سمجھنا گستاخی قانون بنایا اب کس طرح جو ایک پہلے بھی بد کر چکا ہوں پھر کر دیتا ہوں کہ گستاخی جو ہے نا رسول اللہ کی گستاخی کے لیے انہوں نے سزا رکھی ہے دو سو سی اس کا مطلب یہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا پھانسی ہے بات کو سمجھنا لیکن فتنہ کیسے بنا بات کو سمجھنا فتنہ کیسے رکھا فتنہ کیسے رکھا یہ غیرت نہیں تھی یہ غیرت نہیں تھی رسول اللہ کی عزت کی غیرت نہیں تھی کیوں اگلی بات اس کی تقزیب کرتی ہے ارے بھائی کیسے اگر کوئی شخص ایسے گستاخ رسول کو قتل کر دیتا ہے تو پاکستان کے قانون میں اس کے لیے انعام ہے یا سزا ہے سبحان اللہ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں یہ سزا پا کر آئے ہیں انعام پا کر تو نہیں آئے بتائیں اب وہ سزا کس لیے ہے جب کسی عاشق نے گستاخ کو قتل کیا تو حق تو بنتا تھا صرف تحقیق کرنے کا کہ کوئی آدمی ذاتی مفاد ذاتی عداوت کسی اور غر سے نہ مارے اگر رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی غیرت ہی مقصود ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ غازی کاندھوں پر ہوتا اور حکومتی کاندھے اس کو پوری دنیا میں اٹھا اٹھا کر فخر کے ساتھ فخر کے ساتھ پیش کرتے دنیا کو دکھاتے دیکھو ہم مسلمانوں کے یہ غازی ہیں لیکن ان کو, ان کو کاندھوں پر اٹھانے کی بجائے غازی علم الدین شہید جیسوں کو تختہ دار پر اٹھایا جاتا ہے یہ کیا وجہ آشے کے رسول جس نے گستاخ کو قتل کیا اس کے لیے تین سو دو ہے وہ بھی پھانسی گستاخِ رسول کو جس نے مارا گستاخِ رسول کو جس نے مارا اس کی سزا پھانسی اور جس نے گستاخ کو مارا اپنا گستاخی گستاخی جس نے کی اس کی سزا وہی پھانسی اب بات کو سمجھنا ایک ہے گستاخی کرنے والا گستاخ رسول ایک ہے گستاخ کو مارنے والا عاشق رسول اور تمہارے اسلامتی قانون میں جو تہتر میں پاس ہوا تھا اور ملا بیٹھے ہوئے تھے سارے اس میں عاشق اور گستاخ دونوں کی سزا ہے اب بات کو سمجھنا حالانکہ گستاخ رسول رسول اللہ کا مجرم ہے آشے کے رسول گستاخ کا مجرم ہے کیونکہ اس نے گستاخ کو مارا ہے اب ایک مجرم رسول اللہ کا ہے ایک مجرم گستاخ کا ہے دونوں مجرموں کی سزا برابر ہے تو اس کا تو صاف مطلب یہ نکلا کہ پھر تو رسول اللہ اور گستاخِ رسول کی قدر برابر ہوئی بتاؤ ادھر دیکھ میں نے اس کو تھپڑ مارا آدھ کول اس نے مجھے مار دیا اس کا مطلب صاف نکلے گا کہ اس شخص کی نگاہ میں اس کی عزت جس کو میں نے تھپڑ مارا اور میری عزت دونوں برابر ہیں اگر برابر نہ ہوتے فرد کرو میرا یہ شاگرد ہے یہ سمجھتا ہے استاد نے تھپڑ مارا استاد کی عزت تو کہیں اعلی ہوتی ہے یہ واپسی جواب میں مجھے تھپڑ مارے گا کم مارے گا ارے گستاخ رسول کی سزا پھانسی ہے مان لیا آشک رسول کی سزا پھانسی ایک ہی بہن یقین بھائی اتے کسی بندے کا کی روئیے اتے تو نیزام لانتی اور ہو سنوئے چلو مسٹر جنا گالاں کڈو سزا دو سو پچانوے اے کے تحت پہلے دس سال تھی آپ پچیس سال ہو گئی عمر کہ اور اگر اللہ تعالی کو گالیاں نکالو جتنی مرضی نکالو پہلے نمبر پر مسٹر جناح کو نکالو گے تو حکومت مدعی ہوگی تمہیں درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہوگی جیسے میرے ساتھ ہوا ہے ایک ہوتی ہے سنی سنائی ہڈ وقتی تک کرنا اب آم اچھے مدعی نہیں بنے میرا لاہور دے ادئی خود بن گئے خدا تعالی کو گالیاں نکالو حکومت مدعی نہیں بنے گی اگر تم میں سے کوئی نہیں بنا تو وہ جرمی نہیں ہے کرتا رہے بھیا آزادی ہے مجھے وہ اس وقت بنے گا جب کوئی اٹھے گا اور کہے گا ہماری دل شکنی ہوئی ہماری دل آزاری ہوئی اب حکومت آئے گی کہ اس کی دل آزاری کیوں ہوئی اس لیے نہیں آئے گی کہ خدا تال گالیاں کیوں نکالی گئی میری بات کو سمجھ رہے ہو گستاخی مار رہا ہوں کیا مار رہا ہوں ادور کے جوڑے صدقہ کا سدکا یہ بھن تے گستاخیاں کے کفر سارے ہاتھ ہی چڑھ جان سے پھر جانے تر نو ایک سات مفکر ہیں فکر رکھتے ہیں اللہ تعالی کے فضل سے جن گفلت گزر گئی گزر گئی ہوں تو رب سونے دھیان کرا دیتا ہے کرم کر سکتا ہے گل سمجھا چکتا وقت گیا گفلت چ لنگ گئی بڑی تھور ہے گل تو سمجھا دیا گا نہیں سمجھ آئی خدا تالا کو گالیاں دینا آج خود جرم شمار نہیں ہوگا جب تک ریٹ نہ کرے متئی نہ بنے اب کیونکہ وہ کہے گا سرکار ہماری دل آزاری ہوگی تو دل آزاری پر مقدمہ بنے گا خدا تعالی کو گالیاں دینے پر نہیں بنے گا بہن چھوڑ کتنی ماں پوتر ہرانی مسلمان بنتے ہیں دھیرے چور کتے سلبیاں کلمہ پڑنے والا منافق کتے دیا پترا منافق بڑھنا تینوں پتا نہیں میرے آقا درد دا اس دین کے اتنے پیرا کوئی گستاخوں کو قتل کر کے غازی بن جاتے ہیں اور کوئی گستاخی کو قتل کر کے غازی گازی بن اے اے ہاں اے اے اے ہم گستاخی کو قتل کر کے غازی بنے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے سن لے اگلی بات سن سوا لاکھ نبیوں کو سنو سوا لاکھ نبیوں کو گالیاں نکالے کتنے کو تو اتنا ہی سزا ہے جتنا مسٹر جنا کے گالیاں دینے والے کی خدا تعالی خدا تعالی کی عزت بھی مسٹر جنا کے برابر نہ ہوئی بلکہ کیوں کہ اس کا مدا خود حکومت اس کا مدا نہ بنے تو کوئی نام نہیں لے گا سوا نبیوں کو گالیاں دے تو گالیاں دینے والا سزا اس وقت پائے گا اونن جب کوئی مدعی بنے گا اور کہے گا دل آداری ہوئی اگر کوئی نہ بنے حکومت کا کام نہیں مذہبی معاملات میں دخل دینا بھائی چودہ تھوڑا بھی کام ہے بوڈ مرانا اور سڈے حضرت صاحب چھوٹے فرماندے نے کنجرا لکھا ہوں ہر بچہ سکول جائے ہر بچہ سکول جائے ہر بچہ اگوں سڈے حضرت نے فرمایا جب نوکری نہ ملے پھر ووٹ مرا پھر یہ ہوئی ہے اور حضرت جی آپ کی نظر ایک بات کرتا ہوں یہ مولانا بیٹھے موچ کے مولانا ریا صاحب نا زوید اکبال صاحب زوید اکبال بیتر بیتر صاحب بیٹھے ہیں موچ میاں والی سے تشریف لائے ہیں غاز صاحب کے ساتھ ان کی نظر کرتا ہوں ایک بات سمجھ نہیں آئی, آه! آئی آه! کیا بات کر رہا تھا کوئی وہ چھٹ گیا پہلے یہ پوری کروا پہ ہوں مرے کیڑی گل کی میں ہر بچہ سکول جائے درج جی ادھروں کہندے نے ہر بچہ سکول جائے اور ادھروں کہ تعلیم سب کے لیے اور دو فکروں پر غور کرو مردہ قوم ایک بات یہ لکھی ہے کہ ہر بچہ دوسری بات یہ لکھی ہے تعلیم, تعلیم سب کے لیے اچھا یہ بتاؤ جب تعلیم سب کے لیے تو ادھر کہہ دیا ہر بچہ سکول جائے تو اس کا صاف مفہوم یہ نکلے گا کہ تعلیم سکول کے علاوہ کہیں نہیں لانتی سرکاری ملاؤں سے کوئی ڈاکٹر اشرف ہے کوئی فلانا ہے فلانا ہے میں لانتی ملاؤں سے پوچھتا ہوں جو اس نظام اور قانون کے ساتھ تعلیم کے ساتھ متفق کہیں اور میں کہتا ہوں گستاخان رسول تم سب سے بڑے گستاخان رسول ہو کیونکہ سارے سلامتی گستاخ قانون اور نظام کے حمایتی ہو اے اے اے اے میں پوچھتا ہوں بتاؤ جب تعلیم سب کے لیے اور ہر بچہ پھر سکول جائے کیا اس کا مطلب یہی یہ نہیں ہوگا کہ تعلیم سکول کے علاوہ کہیں نہیں اور سکول میں تعلیم انگریز کی ہے نا رسول اللہ کی تو نہیں ہے اس کا مطلب ہے رسول اللہ کی تعلیم تعلیم ہی نہیں کیوں کہ اگر ہوتی تو سکول میں تو ملتی نہیں اب وہ کہتے بھائی یہ بھی تعلیم ہے جہاں ملتی ہے جاؤ یہ نہ کہتے ہر بچہ سکول جائے اور میں پوچھتا ہوں ان کافروں سے بتاؤ تو صحیح کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث سے کافر کی لانت تعلیم بن گئی اور جس کی حدیث ہے اس کی تعلیم تعلیم ہی نہیں رہی آپ نے سمجھے جا شعور زندہ ہو تو والا تغر فن ہم فی لکھن ال اللہ فرماتا ہے منافق کو اس کی کلام کے انداز سے اور کلام کی روش سے تو پہچان لے گا یہ منافع بس شرطے کے پہچان کرنے والا مومن ہو اور پودو ستا نہ ہوئے میں پوچھتا ہوں جب کہتے ہیں تعلیم سب کے لیے پھر کہتے ہیں ہر بچہ سکول جائے تو پھر اس کا مطلب ہے دینی مدارس میں تو کوئی تعلیم نہ ہوئی ورنہ ان کا نام کیوں نہیں لیتے یہ کیوں نہیں کہتے کہ تعلیم سب کے لیے اور ہر بچے کو جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کرے आbor! ان ماں چودوں کو پتا ہے اس تعلیم کے ذریعے ہمارا کفر کا نظام گستاخی کا نظام چلتا ہے گستاخ بنتے ہیں سارے ہی گستاخ ہیں اگر کوئی غازی اٹھتا ہے ممتاز قادری کی طرح تو اللہ کی طرف سے اٹھا لیا جاتا ہے اٹھتا نہیں گستاخ خود اٹھتے ہیں ہزاروں کروڑوں اور جو عاشق ہے وہ ایک آدھا اٹھا لیا جاتا ہے تو بھائی تھوڑا قانون نہیں بنتا ہاں روزی کمانے کا قانون وہی ہے کام کرو چلتے چلتے کسی کو پاؤ سونا مل جائے راستے سے تو راستے پر چل کر روزی کمانا یہ قانون نہیں بنے گا فدو ہوگا جو کہے اس کو مل گیا تو سب کو ملے گا ارے جہاں سے ایک آدھا پیدا ہو اس پر نظر نہیں رکھی جاتی جہاں سے کثیر پیدا ہوں کیا صحابہ کرام کے دور میں گناگار نہیں تھے لیکن کیا اس معاشرے کو اس قانون کو اس نظام کو اس تعلیم کو گناہوں کی تعلیم کہو گے پلیتی کی یا نیکی اور پاکی کی تعلیم کہو گے نظام پاکی کا کہو گے یا پلیتی کا بندے پاک کہو گے یا پلیت معاشرہ پاک کہو گے یا پلیت کیوں پاک کہہ رہے ہو حالانکہ صحابی بھی ہیں زنا ہوا کوڑے لگائے گئے پتھر مارے گئے حضرت مائز اسلمی سے لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے پاک کیوں کہہ رہے ہو معاشرے کو اور اب معاشرے پلیت کیوں آنا آنا جگ پلیت ہو گیا بہت اسلے جگ پا کے بندے ہیں گے پاوے سمجھ نہیں لگی گندے نا توبہ ہاں گندے تو ہے سن منافق منافق جڑے سن وہ تو گندے ہی سن اور وہ گندے بھی ہیں لیکن مٹھی بھر اور پھر برائی صحابی سے بھی ہو گئی معاشرہ گندا نظام گندا تعلیم گندی مجھے کہنے لگا یزید پلیت نہیں تھا میں نے کہا کتا بات میں جواب ہے تو یہ کیوں نہیں کہتا جگ پلیت تھا تو کہتا ہے شدید پلیت تھا سمجھ نہیں آ رہی لانتی ایک بادشاہ کا نام لے کر پلیت کر رہا ہے نا جگ تو پلیت نہیں تھا اسی وجہ سے تو ایک کا نام لے رہا ہے اس وقت جگ پلیت ہے کیوں لانتی نظام تعلیم قانون کثرت جو پلیت ہوئی پائیے ویچ نیکن او بیچارے کسے کسی خاتے چی شمار نہیں پائے ہر بندہ آدھا مسلمان جنہیں ہونے گے ہوئے کدی نہیں ہوئے کیوں کہندے ہوئے وہ دسو یہ گل رسول اللہ دور دل کیوں نہیں کرتے اسی طرح کی دسو سمجھ نہیں آئی کیسا ستم ہے تعلیم کہتے ہیں علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے اور لانتی پھر کہتے ہیں تعلیم سب کے لیے اور پھر کہتے ہیں ہر بچہ سکول جائے اس کا مطلب ہے جس رسول کی حدیث سے یہ انگریز کی لانت کو تعلیم سمجھ کر ثابت کرتے ہیں ان کتے کے بچوں کے نزدیک اس رسول کی تعلیم تعلیم ہی نہیں وہ یار یہ منافقت کا کون سا درجہ ہے جیٹ ہو بے شرم و ہیا ہم نے بھی دیکھے ہیں بہت پر سب پہ سبقت لے گئی بے حیائی آپ کی یہ ایسے کنجریوں کی نظر کرتا ہوں شیر جو مسلمانی کا دعویٰ پھر بھی رکھتے ہیں خیر اب بات کو سمجھنا انہوں نے گستاخ کو چھوڑا گستاخی عام کی قانون گستاخ کیونکہ جب دیکھ رہا ہے گستاخ کہ میرے میرے قاتل کو سزا ملتی ہے تو گستاخ دلیر ہوگا گستاخی عام ہوگی کہ میں بھی رسول اللہ کے برابر درجہ رکھتا ہوں اگر رسول کی غیرت ہے اگر رسول کے گستاخ کے لیے قانون ہے تو میرے گستاخ کے لیے بھی قانون ہے جو مجھے ہاتھ لگائے گا حکومت اس کا ہاتھ نہیں رہنے دے گی بتا گستاخ دلیر ہوں گے کہ نہیں جب گستاخ دلیر ہوں گے تو گستاخی عام ہوگی کہ نہیں ایک اور بات بتاؤں بہن چوت کہتے ہیں عام یہ کہتے ہیں وہ جی انگریز کا دور بہت اچھا تھا وہاں بھی کتے بھی تعریف لکھتے ہیں کہتے ہیں انگریز کا دور بہت اچھا تھا ارے بھائی کیوں اس وجہ سے کہ اس وقت ہر کسی کو مذہبی آزادی تھی کیا کہتے ہیں مذہبی آزادی تھی, مدھبی مدھبی ازادی تھی. اور میں نے کہا کتے تم کہہ رہے ہو مذہبی آزادی تھی یہ بات بتا رہی ہے کوئی پابندی بھی تھی سمجھ نہیں آئی نیازی صاحب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر طرح کی آزادی تھی آئے آئے آئے آئے آئے آئے دی.. وہ آزادی کو مقید کر رہے ہیں مذہبی کے ساتھ آئے آئے آئے آئے اب بتا پوچھ ان سے مذہبی تو آزادی تھی پابندی کون سی تھی سیاسی پابندی تھی کیا مطلب حکومت کے خلاف بولنا جرم ہے مذہب اسلام دین خدا رسول کے خلاف جس طرح کوئی بولتا ہے بھاگتا رہے یہ ہے مذہبی آزادی کا مطلب اب سنوے ان کتی کے بچوں نے مذہبی آزادی کیوں نہیں دی تھی اپنا سیاسی آزادی کیوں نہیں دی تھی مذہبی آزادی کیوں دی تھی ان کو پتا تھا اگر سیاسی آزادی دیتے ہیں تو حکومت کا تختہ الٹ جائے گا جب ہر ایک آدمی حکومت کے خلاف آزاد گفتگو کرے گا تو جو حق والے ہیں عقل والے ہیں دیانت والے ہیں سمجھ والے ہیں جب یہ قوم کی آنکھیں کھولیں گے تو یہ سارے ہمارے خلاف ہو گے لہٰذا سیاسی آزادی ہمیں گوارا نہیں مرنا ہماری حکومت چلی گئی اب مذہبی آزادی انہوں نے کیوں نہ دے رکھی تھی تاکہ مذہب ختم ہو جائے وہ جس طرح ان کی حکومت ختم ہو جانا تھی مز... سیاسی آزادی کی بنا پر تو لازمی نتیجہ ہے مذہبی ختم ہو جانا تھا مذہبی آزادی کی بنا پر ہو گیا اب اب سننا ہے بہن بہن چودوں کی یہ تعریف لاکھ لانت ہے اور اسلام کیا دیتا ہے اسلام اس کے برعکس ہے اسلام کہتا ہے مذہبی آزادی ایک لمحے بھر کے لیے کسی کو نہیں ہوگی مذہب ایک ہی حق ہے دین اسلام ہے اور مذہب اہل سنت ہے اس پر چلنے کے سب پابند ہوں گے اگر کوئی ادھر ادھر ہوئے گا تو ہم سزا جیل کی ہر طرح کی تعدیرات اور سزاؤں سے آخری قتل ہے مولا علی جس نے جس طرح مولا علی نے خارجیوں کو قتل کر دیا تھا پھر ایسے قتل کر دیے جائیں گے بھئی چھوڑے نہیں جائیں گے تاکہ لوگوں کا دین ایمان خراب نہ ہوتا رہے لہٰذا مذہبی آزادی ہمیں نہیں ہاں سیاسی آزادی ہے کیا مطلب اگر عام آدمی اٹھ کر فاروق کے سے پوچھتا ہے بتا یہ کپڑا کہاں سے آیا تو جواب اب بتائیں او انصاف کس کو کہیں گے ایک ہے سیاسی پابندی رکھنا ہم ننگے بھی ہو جائیں کسی کی ماں بہن بھی اٹھا لیں تو ہم بہن چودوں کو, کو کوئی کچھ نہ کہے اور خدا رسول کو جو مرضی کو کہتا رہے کہتا رہے بتاؤ بہن چودوں سے پوچھو انصاف کس کو کہتے ہیں یہ انصاف نہ کرتا ہے بولو فراؤن جس طرح مرضی کرتا رہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور خدا رسول کے خلاف جیسے کمردی چلتا رہے چلتا رہے کرتا رہے بولتا رہے سب آزادی ہو اس کو انصاف سمجھتے ہو یا لانت لانت اور آدھی دنیا کے بادشاہ کو حساب کرنے والا عام آدمی ہو فاروق اعظم بتاؤ چادر کہاں سے آئی وہاں پر سیاسی آزادی تھی بولا لفکی را سے نہیں कुत्तीट कुट बता सूर ला दगाबाजी क्यों सानू भी लगा चलो कुछ ना कुछ लगा लबी लभद कुत्ती तो मैं ना मवे लेंदी ली कु ट्रक थले आई سارے مزے لے ٹرک تھلے آئے ذہن چ رکھی بزرگ لوگ فرماتے ہیں سونے اللہ میں اقبال ایک گل کر گیا سناو اقبال کہتے ہیں او مسلمان اللہ فرماتا ہے کافر ہوتا ہے مردہ مومن ہوتا ہے زندہ وہ فرماتے ہیں مردے کو مارنا یہ کوئی جہاد نہیں چھوٹا جہاد ہے اصل زندہ کو مارنا ہے وہ کہتے ہیں مسلمان کا پھر نال لڑائی چھوٹا جہاد ہے اپنے آپ لڑائی وڈا جہاد ہے کیونکہ تو زندہ ہے تفسال لڑنا کر کے میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجعنا منل جہاد اصغر الل جہاد دل اکبر جنگ کر کے واپس لوٹے تو فرماتے ہیں چھوٹا جہاد کر آئے ہیں بڑا کرنا ہے آئے اے سونیا کہ پھر پیسہ استعل یہ دنیا دے ویک کے تے پھر آپنو قائم رکھنا تے اونا کسے دے کسے دے لالا چچنا اونا دے پہلو آکھنا جڑی جی گل کردہ ہے جیدی دعوت دندہ ہے دعوت دین اے خود پہلے یار نبی پاک دے دین دا مخالفتے نہیں کہ کدھر میرا نہ پٹھابا آگے موڑ بھی تب کے نہیں ویکھیا اونا آگے جو کشم دا آئی جاوے سمجھ نہیں لگی تو ما کھائی جائے کھانے کھانے ٹرک تھلے کتی آئی پھر آئی جاتی سمجھ لگی گل خیر میں گل کر دسا قانون پھر جدو مجرم دا گل سمجھ جب گا آم ہوگی تو سزا کوئی نہیں پاوے گا پھر اٹھنا ہے کسی مومن نے کہ نہیں اٹھنا لیکن اٹھن اٹھ مجبور کھن کیتا قانون نے ہوں یہودی کتا قانون انجدا رکھی کھڑا ہے گستاخ ہون گستاخی گی ہو ملا کیونکہ مذہبی آزادی ہے زرداری کے خلاف بھونکنا جرم ہے بولنا جرم ہے گنجے کے خلاف بولنا جرم ہے ایسے فوراً حکومت مدعی بن جاتی ہے اور ادھر کوئی نہیں مدعی بنا ہے وہ جی نہیں بن گئے پھر آزانوں کی لگے جی مذہبی آزادی ہے جو کچھ ہے کرتا ہے ہم کیا کریں بھائی ہمارا ایسی باتوں میں دخل دینا یہ کچھ تو اب فتنہ رکھا بمرے گستاخی قائم رکھنا گستاخوں کو گستاخی کی اجازت دینا گستاخی کا نظام بنانا یہ فتنہ ہے پھر گستاخ کو قتل کرنا وہ بن جاتا ہے جرم میں یہ کیا یہ کیا تو ہے بڈیاں آزاد رہن تو ایک دوجے کے نال رہے جدوڑ کے کوئی لمی لگے جور میں. پا لے تو ہوں جرمے کتے دا پوترا اسلام کی آخر میں کیا اسلام آد فنا اورت فتنا عورت فتنہ عورت فتنہ دولت فتنا زمین فتنا زار زمین زن زار زمین تین فتنے اسلام آخد تین فتنے ایک دے چار دیواری ایسی پاؤ بوئے ایسے بند کرو فتنے نہ ہون تاکہ قتل تے اگو جرم نہ بڑے لانتی فرنگی کا قانون کہتا ہے فتنے رہیں جب جرم پیدا ہوں تو آپ مجرم کو پکڑو سمجھ آ تو بھائی ہماری گزارش یہ ہے وہ مثال بھی پوری کر دیتا ہوں تین <سلام> ہاں مسٹر جناب کو گالیاں دو عمر قید اللہ تعالی کو گالیاں دو عمر قید سوالاک نبی کو گالیاں دو عمر قید برابر ہو گیا اب عمر قید ہو گئی مجھے پولیس والوں نے بتایا اچھا مسٹر اچھا یہ بتاؤ خدا کی شان بڑی ہے یا رسول اللہ کی جل شان ہو جو سمجھے رسول اللہ کی غیرت, غیرت ہمیں ہے اللہ تعالی کی نہیں ہوتی یا جو کہے کہ ہمیں ان رسول اللہ کے لیے تو غصہ زیادہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نہیں آتا وہ بہن چوتھ بہت, بہت بڑا کافر ہے وہ کوئی مسلمان نہیں شا, رسول اللہ اس کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں پھینکیں گے کتے کا بچہ مجھے رحمت طلین بنانے والا رب تھا ت نے رب کو پیچھے رکھ لیا مجھے آگے کر دیا لیکن اے رسول اللہ کی گستاخی کی سزا پھانسی اور اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی سزا قرآن کی گستاخی کی سزا وہ عمر قید ہے پہلے دس سال تھی اور مستر جنا کے برابر ہے یہ خود کتنا بڑی گستاخی ہے او یار کیڑی کیڑی میں شرح کھولا غازی صاحب کو ایک سمت بتا رہا ہوں ایک رخ دے رہا ہوں اس رخ کے سوا ادھر ادھر نہیں جانا ہاں پہلے یہ دیکھنا ہے یہ بھرا ہوا ہے شریروں سے فتنوں سے دکان داریاں چمکانے کے لیے پتہ نہیں کون کون بلائے گا کون کون داقتیں دے گا لیکن مقصد ان کا یہی ہوگا کہ ادھر پیسے دیں اور اب ہم ادھر تو گستاخی اور کفر کے ساتھ خود لگے ہوئے ہیں لیکن ان کے آنے سے پردہ پڑ جائے گا اور کیا تو ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے ذہن میں رکھنا اگر صحابہ کرام خاتمے پر ڈرتے رہے تو ہمیں ڈرنا فرض ہے کہ کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے یہ ذہن میں رکھنا جتنا بڑی کوئی نیتی کر لیتا ہے خاتمے کا یقین نہیں رکھ سکتا جب تک کہ جب تک کے سانس نکلتے وقت دولت ایمان نصیب نہ ہو اللہ تعالی نے تین مکھیاں بنائی ہیں کتنی مکھیاں ایک ہوتا ہے دھونڈ جس کو اردو میں کہتے ہیں بھیڑ ساری سریکی چاہتے ڈینبو اپنا مولانا جناب دی بولی کی بولیے آخر میالی ڈیںبو یہ ڈینبو جناب جی ہیک ہک ہوں مکھی گونس باہن والی ہوں ہیک شہد دی مکھی انہ جی جی مکھی مکھی مکھی مکھی مکھیاں سے غور ہی کدی قدرت نے کائنات ایک طرح طبقے انسانوں نے بنائے تر قسم دیا مکھیاں بنائی امروہ کیونکہ یہ کائنات ساری جو ہے انسان کو اس وحدہ شریک کی معرفت اور پہچان دیتی ہے کڑمیا دین دے سبق دینی پہ ہر شہ انسانی طبقات کتنے ہیں کافر منافق مومنٹ میرے کافر منافق تو مکھیاں بھی کہڑی کہڑیاں ڈے بو کو نی ڈنگ اللہ رحمت علی شہ کوئی نہیں کوئی شہ سرف بابے ہوگ مار سکتے اگر وہ اپنی فوج لے کے تے حملہ کرن سارا کچھ نسا بجا کے تے ملک تے قبضہ کردرت ڈیںبو صاحب بابے ڈنگ تو سوا دو جی ہے. انہوں ان جہاد دا لڑائی دا شوق بڑا ہوں ڈیںمو اور ہوندے بھی تگڑے نے ایٹم بم اپنا پیچھو بونڈ دے رکھتے دے اے یہ بابے دا میزائل ہے امریکہ برطانیہ یورپ اور یورپ کے اتحادی گلام ٹٹو انہ ساروں کا بونڈ پیچھوں لگا کھڑائی لڑائی کا شوق بڑا ہے لیکن جہاں پر قدم رکھتے ہیں جو چائے نو کے اور کچھ دے ہی نہیں سکتے کیوں کہ گھڈے پیچھے دزائل ہے کوئی اگے شا پچھے شہ اگوں صرف تے پچھوں صرف مارنا صرف ایک کو پتہ ہے ایک خان دا ایک مکھی ہے دوسری ओ, صرف میٹھی مکھی میٹھی میٹھی مکھی ہے وہ کسی کو کچھ نہیں وہ آدھی ہے آ گے جی بیٹھن دوں گے تو کھاوا گے نہیں تو ٹور جا ہم کسی کو کچھ نہیں تبجو تیسری منہ الٹی کرے شہد دینی دی ہے پر پچھو ڈنگ رکھا ہے مت سمجھے میں نی میٹھا نہ جڑا میرا اگے منہ و نکلتا ہی نا بڑا سوا کیمتی ہے یہ ایویں جنگ میرا نہ ہوباد کر د گے ضہ کر دے مینو ہر کسے چھیڑ ہی رکھنا بچے بھی ایویں انگل دیتی رکھ سمجھ <تص> لگی <dragons> آئیے سمجھ سوا میں قیمتی سودا کول رکھنا میری شفا منزے لو منل ما باہوا شفاؤں گا رحم <تصفح> فرماسان قرآن اتارنے اے شفا ہے اے مومنا واسطے مکھی دی مکھی شہد ن اللہ شفا فرمایا اپنے قرآن نو بھی پر او کافر بھی حاصل کر سکتا ہے اے مومن تو کشے کچھ تھے شفا فرمایا سو لنس مکھی دے واسطے فرماندہ شفا للناس سب لوگوں کے لیے شفا ہے جدو قرآن دیواری یہ فرماندہ شفا ورحمت اللل مؤمنین وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً کافرے دے بھی چو خسارہ لے سکتے ترقی نہیں آئے آئے آئے آئے اللہ لکھ لانت آ سائنس پوی خدا دی پتہ نہیں مستفا ہی خدا اگے نام تن جکل ہو جنوا جس پانڈے چ نکلے وہ ات دیا گے خجت اور دلیل اور برہان کا جو میدان ہے اس میں ہمیشہ فتح یاب مسلمان ہے تلوار اور سیاست دے میدان کافرانے ہاتھ چی آ سکتے ہیں لیکن ہر میدان اللہ دے فضل ہمیشہ مومنانے ہاتھ چائے مکھیاں سمجھ لی ہیں مومن من دین ہے ہوں میں وہ پیچھے جا مناسبت جوڑا کہ مومن یہ ہے شہد صحابہ کرام جہاد کر دے رہے مجاہد کا احسان عالم تے عالم کا احسان مجاہد تے عالم دا د مجاہد دا چھوٹا کیوں جو میرا مدینے دا تاجدار عالم بن کے آئے نی میدان کسے میدان چ خود براہ راست جنگ نہیں مجاہد تیار کیتے نے پر تیار تو ایتے تیار تو اسی نے کیتے سن جے سونا اپنا علم ظاہر نہ کرتا تو حسین ورگے شہید کیوں دے ہوئے؟ آئے آئے حضرت ہم دس دشوہدا کی بن دے اور کیا تک اسی طرح رہنا یہ اپنا علم ظاہر خون کر علماء کہیں گے اور انشاءاللہ العزیز حقانی ربانی شیطانوں کی بات نہیں ہے جو دنیا کا کتا ہو سکولی ہو اس کو عالم ہی کہنا وہ عالم ہی نہیں ہے ایک ہوتا ہے عرفی عالم ایک ہوتا ہے شریع عالم عرف میں اس کو عالم کہتے ہیں جو کتابیں پڑھتا پڑھاتا ہو اور شریعت میں اس کو عالم کہتے ہیں جو دین جانتا ہو پھر دین پر عمل کرتا ہو پھر دین کو بتاتا ہو اور پھر جب دین پر کوئی آنچ آنے لگے کہیں سے گڑبڑ ہونے لگے تو امبیا کی طرح تختہ دار پر لٹک کر دین کی حفاظت کر جائے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے شریعت میں نبی بھائی جو قرآن و حدیث میں فضائل آئے ہیں وہ اس کے لیے ہیں دنیا کے کتے کے لیے نہیں ہے جڑا آ اللہ نے وہ جی مسجد ہے اس واسطے رکھی ہو یہ نہ جی پھر جی وہ ٹکر پانی چلتا رہے نا اس واسطے مدرسہ کھولیا جی ٹکر پانی چلتا رہے پھر اگلے آخر جی مدرسہ اج چلاؤ آخ جی اج چلاؤ آخو اونج چلاؤ آخو اونج چلے گا جنہیں ہزور کے دینستے رکھنا ہے نا سارا کچھ ہے آخنا خبردار مدرسہ بدلنا تو بدلنا یہ بند ہو سکتا ہے لیکن شریعت رسول بدل نہیں سکتے سمجھ آ گئی کہ نہیں نبیاں دا وارس بننا کوئی خالا جی کا واڑا میں آنا ہونا ویلیو ہو وہ ٹکر پانی والے ٹکر پانی مقصد پھر ہور بھی بتھیرے طریقے نے گریڑی لا لو کو آ جانم پالن ضرور بننا جانتی سر مقام ہے سر دینا پہ جی ماں چود فرنگی ورگا ہو سر دین پہ ہوں گے اگر میرے آقا دا غلام آکا تامی شیر ہونا ہی پہ رکھا بل میں اقبال کہتے کرتے رکھا بتل میں غلط بھی نہیں ہے منبر کی کہ یہ حلاج کی سولی کو سمجھا ہے رتی بپنا تو کتا ڈرے یہ سمجھنا کہ علم ہو, اور تو معرفت ہو اور مارفت ہو مارفت والے پٹے لگ ایک لگن وہ کہہ تیری غلط بھی نہیں ہے بہن گیا ایک نو دو تین پتہ نہیں کہ حلاج دی سولی منصور حلاج دی سولی یہ سوفیا واسطے ہوتی ہے اوے اولا ماں واسطے بھی ہوتی وہ نو چاہ پانی دا پٹا نہ سمجھ یہ سولی سمجھ جی ممبارے سو سولی ہے ہاں سولی حق گا تو ایتھے سولی جی جھوٹ آکھے گا تو رب اگے چڑھا دے گا چڑھنا سولی پڑنے کو تھوڑا کم نہیں ہوں ترائے مکھیاں نہیں صحابہ کرام شہد کی مکھھی کیوں جو دولت دین و ایمان رکھتے تھے ان کو ہر کافر اس کو ہر کافر نے چھیڑنا تھا خراب کرنا تھا انہوں نے کہا ہمارے پاس سوٹا بھی کنجرو جہاد بھی کرنے کو پہلو مکا دے جے دنیا وسا جے علم عرفان دے سبق پڑھا پچھوں درویش پہ پیدا ہوتے رہن گے اگوں سورا نارے جے کیوں اس واسطے تاکہ سڈے شہد بیٹھے نڈا بلال علی ہجویری ورگا بیٹھا ہوئے اللہ اللہ کرتا کوئی کتا کافر نہ عزت ن خراب کر سکے نہ دین نو خراب اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں فتح شامی میں لکھا ہے ہمارے دین اسلام کا قیام دو چیزوں پر مبنی ہے چلو ہمارا دین اسلام دو چیزوں پر قائم رہتا ہے ایک علم دین ایک جہاد مجاہد نہ ہوں تو علم والے ختم علم والے نہ ہوں مجاہد ختم ناؤنا دا کاخرہ نائنا دا دومے رلدے نے باروں سرحدہ محفوظ بار جہاد جاری کفرد فتن ختم دوسرے لفظوں میں ادھر دیکھوئے نبی پاک دی شریعت دا نظام اگر نافذ ہوگئے تے جہاد نال بیرونی فتن ختم ہو جاندن آہ! آہ! تے اسلام دی شریعت تے سزاوا اندرونی فیتنے مک جگ ہو جاک پھر ہر ایک آزاد تٹر ہوں جہرا کنجر بندہ وہ دل آزاد چھٹیاں نے ان جا کوئی دین تو چلنا چاہتا یہ ہزار سیاپے نے کر کے کوئی بندہ ٹرتا نہیں وہ ٹریے حضرت کریے تو برادری نہیں جان چڑتی ہر پاسوں ہزار سیاپے مصیبت نے کیوں ہے اس واسطے ہے جکی کا ندام اندر بھی فتنے باہروں بھی ہوں سمجھ لگی تو نظام فطر اسلام شاہد مک... مومنٹ شاہد کی مکھی ادھر جی شفا نال ڈنگ جہاد بھی رکھتا مرے کافر وہ پون ڈے وہ ڈی آ جائے گا افغانستان میں پر آ کے بین انصاف دین دی بغیر سگوں اگ لا دے گا ہر جھگہ ترف دے گا میں تو میں ترف رہے ای ہے کہ سوکھا رہنا بندہ ٹھیٹ ہو سوکھا ہی سیا آ بندہ ٹھیٹ عزت آنی جانی شاید ہوں سمجھ نہیں لگی بندہ ٹھیٹ ہوت آنی جانی شاید خیر جیڑی ہے نا وہ مکھی جیڑے جہے نے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے میٹھے میٹھے ہیں اور ادھر والے ہیں ہم کسی کو کچھ نماز پڑھو اپنا روزہ رکھو اپنی بسترا چکاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ بس کسی کو مت چڑو اگوں تھی جاؤ پیچھوں ہگی جاؤ بہت اچھے گل <laughs> لمبی <laughs> <laughs> <laughs> <gallum> ہو جائے گی سمجھ <laughs> لگی بار <laughs> سورت <laughs> <tuhar>, <tuhar>, میں نے کافی اپنی سمجھ کے مطابق اللہ تعالی کی دی ہوئی سمجھ کے مطابق ان شاء اللہ لذیذ پوری کوشش کی ہے ہمدردی کی اور صحیح رخ اور صحیح سمت اپنانے کی یہودیت کے تمام فتنوں سے بچانے کی گستاخے رسول جتنے ہیں اور گستاخی کے جتنے نظام ہیں ان سے دور رہنے کی تاکہ ہم بچ جائیں تاکہ ہم تاکہ ہمارے کوئی بھی ایمان کی قربانی جو ہے کسی موڑ پر زینہ ہو خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی ایاری ہے سلطانی بھی ایاری حضرت یہاں ایار اور مکاروں کی کتاریں لگی ہوئی ہیں بات کے رہنا باقی میں نے جناب کی اور غازی صاحب کی دماغ سوزی کافی کی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ناچیز کی جلن آپ کے اندر پیدا ہوگی انہی نظرانوں کے ساتھ انہیں تمناؤں کے ساتھ ناچیز اپنے ماروزات کو سمیٹتا ہے اور دعا کے لیے راضی صاحب سے سب کے لیے دعا کر دیں ہم آپ کے لیے کریں گے آپ ہمارے لیے کریں گے اللہ تعالیٰ کسی کسی الحمدللہ اللہ ہر شرف اتنے سے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے آخری دم تک اسلام پہ قائم رکھنا دنیا کے آخری سانس ایمان اسلام سے پر نکالنا بس اوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے ر میں اس میں محمد سے اجالا کر دی. ہمارے گھروں کو با پرد باعزت بنا دیں ہماری اولادوں کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خادم بنا غازی صاحب کو اپنی حفظ و امان میں اپنی آئی پناہ میں محفوظ اب میرے بھائی جو حضرات مل چکے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں جو نہیں مل سکے ادھر آ جائیں اب خصافہ کریں باقی حضرات کھانے کے لیے بیٹھ جائیں سمجھے کھانا کھائیں آپ کے لیے کھانا ان شاء اللہ تیار ہے یہ جگہ چھوڑ دیں میرے دائیں ہاتھ میرے الٹے ہاتھ والی بائیں ہاتھ والی جگہ چھوڑ دیں سارے چلو آگے ہو جائیں